بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على سيدنا رسول وخاتم النبيين اعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الكنوت في صلاه الفجر وغيرها صاحه كنوت اور اس کے علاوہ دیگر نمازوں میں قنوط کے حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ سبق میں آ چکی ہے اگر بتائیے اندر فطر کی نماز کے علاوہ کہاں کہاں پر پری جا سکتی ہے اور کہاں کہاں پر نہیں تو اس حوالے سے شفاف اور مالکیا کے ہاں فجر میں پورا سال قنوط مشروب ہے شفافی اور سال بھر شروع ہے البتہ پھر ان حضرات میں تھوڑا سا فرق یہاں سے پڑتا ہے کہ مالکیہ کے ہاں یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہے خلوط اور شفاف کے یہاں بادل رکوع ہے البتہ خلوط الفجر کے دونوں قائل ہیں لیکن مالکیا کے یہاں کیا ہے قبل رکوع ہے اور شفافے کے یہاں بادل رقور ہے جبکہ دوسری جانب احناف اور حنابلہ صفیہ نصوری عبداللہ ابن مبارک وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فجر میں خلوط مکمل طور پر مشروع نہیں ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ دائمی طور پر مشروع نہیں ہے البتہ اگر کہیں مسلمانوں پر فارضی طور پر کیا ہے قدرتی نازلہ پڑھی جا سکتی ہے اس کی ضرورت ہے خال آخر ان سے یہی احناف ہیں اور فضا بہن سے جن کو تعبیر کیا ہے وہ شوافے اور مالکی وغیرہ سب سے پہلے دیکھیے ذرا روایات میں نے آپ کو کہا تھا کہ قلوط الفجر کے جو قائم ہیں قلوط الفجر کے ان کے درائر رحمۃ اللہ علیہ شروع میں لائے ہیں اور تو سب سے پہلے جو بات کے شروع میں ان, ان حضرات کی جو متضل روایات ہیں ان کو ذکر کیے ہیں اس میں سات اکرام رضو اللہ روایات آ رہی ہیں سات صاحب اکرام سے اٹھائیس سندوں کے ساتھ 28 سندوں کے ساتھ جن روایات کا خلاصہ یہ ہے جن کا ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرض پڑی ہے مجرم میں فطر کے علاوہ ہے سب سے حضرت آ, آ, کی روایات آ رہی ہے <سزن> حضرتدہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلاط فجر کی نماز میں اس کے بعد جو آ کرتے یقور آپ فرماتے ہوتے باقیہ ایمان والوں میں سے جو بھی کیا ہے جو کمزور کمزور ہیں ان کے حوالے سے دعا کرتے اللہ وقت کا اعلیٰ محبت کہ اللہ سخت کر دیجیے وقت کا اپنے بھجن کو اپنی سختی کو اعلی مغربی سختی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی سخت, پکڑ سخت پکڑنے کو لے لیجیے مبھر یہ قبیلہ کے جو بڑے ہیں ان کا نام ہے ٹھیک ہے اب قبیلہ اسی کے نام سے قبیلہ مذر مشہور ہے ہیں علیہ کسینی یوسف اور اے اللہ ان پر یوسف کے سالوں کی طرح سال مطلب کہ یوسف علیہ السلاطلام کے زمانے والا صاحت ان لوگوں پر ہلا ان پر صحت نازم کرنا کسی یوسف یوسف علیہ السلام کے سال یعنی وہ جو سات سال تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قہط والے سیا یہ سارے کے سارے قبائل بنو السلام کے قبائل ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ان کے نام ہے یہ آسف اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی نہ فرمانی کی ان قبائل ہیں اس میں یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے اللہ منظر ولید ابن ولید جیسے میں نے آپ کو پہلے باپ نے کہا تھا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے وہاں پر بھی اس پر یہ روایت گزری تھی جس میں اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ثبوت تھا خالد ابن ولید کے بھائی ہیں ولید ابن ولید ہوا یہ کہ یہ قید ہو کر بدر میں بدر کے قیدیوں میں قید ہوئے تو یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے لیکن جب قیدیوں کا فدیہ دے دیا گیا فریا جہ کر جان سنانے لگے تو اس وقت یہ اسلام لائے تو پھر کئی سارے لوگوں نے ان کو ملامت بھی کیا کہ آپ فریا لینے سے فریا دینے سے پہلے پہلے کیوں اسلام نہ لائے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ قوم والے ہار دلائیں گے اس لیے میں پہلے اسلام میں نے قبول نہیں کیا بہرآخر مجبوری کے تحت ان کو مکہ جانا پڑا تو پھر مکہ والوں نے ان پر بڑی سختیاں کی اس کے علاوہ دو لوگوں کے نام آ رہے ہیں سلمہ ابن حشام اور آیاش ابن ابی ربیعہ یہ لوگ بھی اسلام لا چکے تھے اور مکہ وارانہ ظلم و تم رہا ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, سے یہ حالات ان پر لانے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کے نجات کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور کفار کے حق میں بدعا کرتے تھے تو یہ, دو, یہ ہیں وہ لوگ تو ان کے لیے بد دعا تھا کفار کے جتنے جو قبائل ہیں ان کے لیے تو یہ کب ہو رہی ہے حجکی میں اس روایت ہو رہا ہے, کہ کے بعد کیا کیا کیا ہے؟ آپ نے یہ دعا مانگی ہے الفاظ رویہ طافر مارجیے اور کمزور ایمان والا ہوں جو ایماندار مکہ میں اللہ سے مبارک اللہ اپنی پکڑ سخت کر دیجیے فرمانی فرما. فرما کی پتہ جی. چلا کہ قروف کیا ہے ثابت ہے مشہور ہے مزید اسنادی کی واصلنا روي او 25 النووي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو قال حدثنا ايشان بن الله ان يخبرنا بكير بن نافع سرمتنابي الله تعالى عنه ان الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء الاخر قال اللهم اجل ولي دم ثم ذكر مثلها عشاء النماز کے حوالے میں فبيقال تحدثنا ابو بكر فقال تحدثنا ابو دوله قال حققنا اشونا يحيى بن يحيى بن ابي كثير عن ابي ثلمه قال قرأه الله تبارك وتعالى لا uriyannakum salah rasulillahi الله بها اذ ذكر كلمه غدرن قال ابو سلمہ کہتے فكان اذا فارس سمع الركوع فراغنا بتایا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع اپنا سر فقال فرماتے ہمیں الله بن حمدا دعالين منن ولعن الكافرين سم الله الله حضرب اللہ ایک دن آپ نے صبح کی نماز پڑھی یعنی صبح کی ولم لهم اور ان کے لیے دعا نہیں کی ان لوگوں کے لیے نہیں ولید ولید کے لیے نہیں دیکھا کہ وہ آ چکے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ آ چکے ہیں یاد رکھیے یہ روایت کر سکتے یہاں پر حضرات کے مسلے کے مطابق مستطلات میں ذکر کیا ہے لیکن جی روایت آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ احناف کا مسئلہ کس طرح واضح ہو رہا ہے کہ قلوت نازلہ ہے لیکن بوق سے ضرورت ہے اس کے بعد نہیں ہے جیسے دیکھئے یہاں پر رسول اللہ نے صبح کی نماز میں قلعہ نہیں پڑھی پڑی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یار دعا نہیں کی آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا وہ آئے نہیں ہے یعنی جب وہ آ گئے تو مزید اپنے کے لئے دعا پار گری اور ان کے حق میں دعا نہیں کی خیر بہرحال وفي قال حدثنا حدثنا عبد الله قال حدثنا مسلم قال ابو سلمة ابو سلمة اسمعي قال حدثنا ابراهيم الصاعد قال حدثنا ابن شهاب بن سعيد بن صيبه بن سلمة الله تعالى عنه ان الله صلى الله عليه كان اذا ايدوا كان ايدا يريد ايدوا لا احد او يدوا على احد فاص صلى الله عليه وسلم ذا اراده اريدوا لا احد لا ملت للي ايدوا معناها دعاء करना जब आप किसी على أحد میں آئے گا تو مانا دعا یا آپ کسی کے لیے کرتے تو کب کرتے؟ ہے, ہے البتہ یہ میں یہ اللہ فلان فلان اور آپ کسی نماز میں اللہ فلان العرب عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کا نام لیتے احیان احیان عرب کے قبائل میں سے کسی پر لانت فرماتے ارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی من عرب کے قوائل اللہ تعالی من الامر میں کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ قبول ہوئی تو آپ نے کیا کر دیا ان کے لیے دعا کے ساتھ حضرت عبداللہ عمر کی روایت آ رہی ہے ایک سنج کے ساتھ عب اپنے سنا صلی اللہ صبح کی نماز نے رکو سے آخر. ثم قال على ناس من, منافق اللہ تعالی من او اس کے بعد عبدالرحمٰن کی روایت آ رہی ہے ایک صنعت کے ساتھ محمد رو جب آپ دوسری رسط کے یعنی رقو اللہ کرم میں اضافہ نے جب یہ موقف اللہ اللہ کے کے واضح ہوگا دیکھتے رہیے چوتھے نمبر پر صحابی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے فَإِذَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاضٌ مَجْرِيلاً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنَا عَمْرُو بْنُ مِرَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ بِصَلَاةِ الشَّوَالِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ فَرَمَى قَرَأْتُهُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ وَهِيَ قَالَ حَدَّثَنَا قَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَادٌ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَصَابَتْهُ أَنَا عَمْرُو بْنُ مِرَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ائل برائنی عاذکر تدی اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحو المغرب ج نمبر 5 میں عبداللہ بن مسعود کی روایت جاری ہے ایک سند کے ساتھ فوی قال حدثنا ابن عبید قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بکر بن عياش عن سعيد عن سعيد عن ابي حمزہ عن ابن ابراہیم عن الله رضی اللہ تعالی قال قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 یوم جی اس کے بعد حضرت خفاف ابن ایمار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آ رہی ہے تین غفر اللہ لها جی نام سلام رکھے اللہ اکبر جی یہ دعا کی آپ سے یہ قوائد نہیں یعنی اور برسلم ان کے لیے دعا فرمائی آپ نے قبیلہ ہے کا لیکن آگے بدعا فرمائی اللہ, کہ اس نے اللہ و اس کے رسول کی نا فرمائی کی اللہ بني اللہ, اللہ اکبر و یعنی راضی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعائیں بد دعائیں اور دعائیں کی اور اس کے بعد آپ کیا ہوئے تقریر کہلے گی پتا چلا کہ رقوم کے بعد یہاں پر کیا ہوئی ہے جی جی روایت کے اندر دو نام آئے رفار اور اسلم دونوں کے دونوں قبیلے ہیں رفار جو قبیلہ ہے یہ بنو کانا کا قبیلہ ہے اسی طریقے سے انہو لم يذکر انہو لما خرر باقی روایت ذکر کی البتہ یہ ذکر نہیں کیا اکبر یہ ذکر نہیں البتا البتہ مزید اضافہ یہ فرمایا کہ کہتے ہیں کہ فجو علت فجو علت لعنت من عجل کہ اسی لیے کفار لیے ہے لعنت جی ابن اس کے بعد آپ کے سامنے روایت آ رہی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے آخر تک تقریباً یہ چلے گی حضرت نمبر سات پہ ہیں یہ صحابی آپ نے کہا تھا سات صحابہ اکرام سے تو چھ صحابہ اکرام کی روایات آپ کے سامنے گزر چکی نمبر سات پہ حضرت اللہ تعالی عنہ ہے ان کی روایات آپ کے سامنے آ رہی ہیں چودہ صنعتوں کے ساتھ حضرت انس کی روایات جی جن کا خلاصہ یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے صلی اللہ نے فجر کی نماز نے کالاس نے کہا فکیل سے, سے فضر ہوئی ہے رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد کالا بہر رکو ہے یہ تیرن رکو کے کچھ لمحات بعد کچھ تھوڑی دیر بعد یعنی رکوع کے بعد واپس قیام میں جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا بالکیا اور شوافق آپس میں اختلاف ہے اس میں رقو ہے یا بادل رقو ہے قبل رقو ہے اور شواب یہاں بادل رقو ہے جیسے باتیں پوچھی گئیں تو دونوں باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ فجر کا فروٹ بھی ہے اور دوسرا جاب کہاں کے بادل رقو ہے مزید سمجھ میں دیکھتے جائیے چودہ سنجیں ہیں تیرہ مزید اور ایک سند آپ کے سامنے گزر چکی ہے اس ریوایت کی فِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَارَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَمْرُ بْنُ النَّابِئِ أَمْرُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَنَا أَثَرَنَا مِنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ مسلسل آپ صلی اللہ فضل کرتے رہے فضل میں قال حدثنا بشيرنا قال زمانه صلى الله عليه الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتشاورن يدعو على حسيه ولك وانا وري علينا لاحيانا اپ نے ایک مہینہ قروض پڑھی اور اس نے بدوہا کرتے رہے کبھی قال حدثنا ابو مياد قال حدثنا قبيصہ قبيصہ قال حدثنا سفيان عن انس بن مالك الله تعالى عنه قال انما كان الله وسلم بعد ركتي واخشرن آپ نے رکوع کے بعد یاد رکھیے گا الفاظ کو بڑے غور سے رکوع کے بعد آپ نے ایک مہینہ قنوج پڑی کالا تو راضی کہتے میں پوچھا کب پڑی جاتی تھی کالا بکبل رکو ہے رکوع سے پہلے اس روایت سے جو ہے وہ قبل رو ہی ہوتی رہی ہے. صرف ایک مہینہ راوی کہتے ہیں تو میں نے پوچھا کیسے ہوتی تھی یعنی جاتی تھی کالا رکو ہے کیا کہا رکو سے پہلے ہوگا اور یہ حدثنا محمد رولہ نہ لوگوں کا آپ نے رکو کے بعد قال آپ نے ایک مہینہ رقو کے بعد پڑی ہیں لوگوں کے لیے بدعا کرتے تھے قطل صلی اللہ کے قتل کر دیا تھا جن کو کیا کہا جاتا تھا جی قرآہ جو قتل ہو گئے تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ کے جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے لیے بد دعا کرتے تھے تو آپ نے رقو سے پہلے ہی ہوا کرتی تھی لیکن ایک مہینہ رقو کے بعد پڑی فبي قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد شا... شا... شا... شا... شا... شا... شا... بن قال حدثنا زياد بن قدام قدام قدامه عن الله تعالى قال كان نذكرته في الفجر والمغرب فجر والمغرب فبي قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا زياد بن قدام قدام عن سليمان عن ابي مجلذ انا السلام عليكم ورحمه الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم شاريه ولايه سے <سؤال> یہ <قوافره> بھی تھا یہ بھی, بھی, بھی بدوا تھی وَجعل اللہ ان کے دلوں کو بنا دے اللہ ان کافی عورتوں کے دلوں کی طرح کافی عورتوں کے کی طرح کو بنا آپ صلیم صلی نے, نے فرمایا ان سے پوچھا گیا ایک مہینہ کو نوٹ پڑی آپ صبح کی نماز میں حضرت تو کہتے ہیں نethan, اس میں جو حضت عمر سے بھی رقت میں کڑے ہوئے رکو سجر اٹھایا دوسری رقت میں آپ نے دعا کی ویقالا حدثنا محمد بن قجمد قالا حدثنا عبداللہ بن رجائن قالا حمامن عن اسحاقا اسحاق بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ حدثنا نسونا مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نو قالا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاتینا صباحا على علیہ علیہ ملدکوانا وحسیتا لجن عصا واللہ ورسولہ آپ نے دعا فرمائی تیس روز صباحا سبکا وقت ریعہ ملدکوان عصای جہوز جنن اللہ رس ارب اشام کے قوائد جیسے آپ نے سامنے اٹھائی سندوں کے ساتھ آئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے جن کا ثابت یہ ہوتا ہے باقی ان شاء اللہ تعالیٰ الحمد للہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ